ان الحمد اللّہ وسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلی بنهر فمن شرب منہ فلئی سمنی و لم یت امہ فن ہُو منی اللہ منگ ترف شریبو من ہولیم فلم یزن فن کلیل غلب فن بے بلابرین فلمبا فصلہ قالو تو پس دے جب چلے تالوط لشکروں کے ساتھ قالا تو کہا تالوط نے ان اللہ بے شک اللہ مبتلی آزمانے والا ہے تمہیں بے ایک دریا کے ساتھ فمن شر وامن ہو پس جس نے پانی پی لیا اس سے فلئی سا منی بس وہ نہیں ہے مجھ سے یعنی میرے ساتھ جانا اس ممکن نہیں ہے اس کا وہ ملم ہو اور جس نے نہ چکھا اس کو حافظ صاحب نے ترجمہ اس کا کیا نہ چکھا اس کو فعن نہ پس بے شک وہ مجھ سے ہے اللہ مگر منغ اغترف غرفتا جس نے ایک چلو بھر لیا بےد ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ فشربو من ہو پس پیا انہوں نے اس سے اللہ کلیل من ہوں مگر بہت تھوڑے ان میں سے یعنی وہ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا اکثر نے پی لیا فلما جا پس جب عبور کیا اس نے اس کو یعنی دریا کو ہوا والذین آمن ماح وہ اور جو اس کے ساتھ تھے قالو تو کہنے لگے لا قطع لنا نہیں ہے طاقت ہمارے لیے الوم آج بجالوتا جالوت کا سامنا کرنے کی وجنود ہی اور اس کے لشکروں کا سامنا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے قال الدینہ کہا ان لوگوں نے یزنون جو یقین رکھتے تھے انہم کہ وہ ملاق اللہ ملنے والے اللہ کو کم فعطن کلیلاطن کتنی ہی تھوڑی جماعتیں غلبت غالب آ گئیں فعطن کثیرتاً بڑی جماعتوں پر بےزن اللہ اللہ کے حکم سے و اللہ اور اللہ تعالیٰ معصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قصہ تو پہلے سے چل رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے ان کے مطالبے پر تالوط کو ان کا بادشاہ کمانڈر مقرر کر دیا گیا جو جو انہوں نے اعتراضات کیے تالوت پر وہ بھی رد کر دیے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے تابوت لا کر ان کو قائل کیا سکون مہیا کیا تابوت آنے کے بعد وہ تیار ہو گئے تو پھر اس کے بعد جب عملا میدان کی باری آئی تو اب اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے فلمہ فصل پالوت بالجنود پس جب چلے تالوط بجنود ہی اپنے لشکروں کے ساتھ یعنی اپنے لشکروں کو لے کر ترتیب دے کر ان کو جب وہ میدان کی طرف چلے جہاد کے میدان کی طرف بڑے گھر انہوں نے چھوڑے قالا تو پھر کہنے لگے تالوط ان اللہ مبتلی کم بنر کہ بھائی اب تم پر آزمائش آئے گی یہ آزمائش یہ امتحان ہاں جی فیصلہ کرے گا کہ تم نے جنگ لڑنی ہے کہ نہیں لڑنی کون تم میں سے جنگ لڑنے کے قابل ہے اور کون تم میں سے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے اور وہ آزمائش یہ ہے کہ رستے میں دریا آئے گا ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دریائے اردن کی بات ہے در... اردن کے قریب سے یہ دریا گزرتا تھا اس کا نام بعض نے دریائے شریعت اس کا نام رکھا ہوا ہے بہرحال کوئی بھی نام تو اس دریا کے پاس سے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب تمہاری آزمائش ہونے والی ہے ظاہر ہے سفر لمبا ہوگا پیاس ہوگی لیکن ان کا جو امتحان تھا وہ یہ تھا کہ جو پانی پی لے گا وہ ساتھ نہیں جا سکے گا اور جو نہیں پیے گا وہ چلنے کے قابل ہوگا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سیر ہو کر پانی پی, پانی پی لیا زیادہ پانی پی لیا زیادہ پانی پینے کی وجہ سے وہ سیر ہو ہی نہیں سکے بسا اوقات جب بھڑکی لگ جاتی ہے نا پنجابی میں بھڑکی کہتے ہیں اس کو ہاں جی جتنا پیتے جاؤ وہ بھڑکی بڑھتی جاتی ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے تو حتیٰ کہ پیٹ پھٹنے کو آ جاتا ہے پر وہ اشتہا ختم نہیں ہوتی تو جنہوں نے پانی پی لیا ان کی یہ حالت ہو گئی یہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ سیر ہو ہی نہیں سکے بلکہ پیٹ مانگتا چلا گیا اور وہ پیتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ نقارہ ہو گئے چلنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے اور جنہوں نے تھوڑا سا کیونکہ تھوڑی سی گنجائش دی تھی اللہ منق طرف غر فتم بھائی بہت زیادہ پیاس ہے تو بس ایک چلو ایک چلو ہاتھ کے ساتھ ایک چلو لے کر جو پی لے گا تو اس کی اجازت ہے یہ اجازت ان کو دی گئی تھی تو ابن عباس کہتے ہیں جنہوں نے ایک چلو پیا اطاط میں آ کر وہ ایک چلو ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور وہ سیر ہو گئے ان کی پیاس ختم ہو گئی اور جنہوں نے خوب پیا زیادہ پیا وہ ان کی پیاس ختم ہی نہیں ہوئی آزمائش ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائشیں آتی ہیں تو یہی کیفیات ہوتی ہیں اچھا دیکھیں یہاں ایک عجیب بات واضح ہو رہی ہے عموماً تبصرے کرنے والے باتیں کرنے والے تو یہ کرتے ہیں نا انسان کا ایک انسان کی ایک اشتہا ہے اس کی ایک ضرورت ہے اس کی ایک خواہش ہے اس کو پیاس لگتی ہے اور پیاس لگنے سے جب انسان پانی پیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے انسانی جسم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ بالکل اور ہے کہ ٹھیک ہے یہ جسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس کی ضرورت ہے پانی پینا اس کی ضرورت ہے کھانا اس کی ضرورت ہے باقی بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت ہیں جنسی چیزیں بھی اس کی ضرورت ہیں نیند بھی اس کی ضرورت ہے بہت ساری اس کی ضرورتیں ہیں لیکن لیکن جس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے جب وہ اللہ کسی بات کا حکم دے دے تو اس حکم پر جو بندے اطاعت کرتے ہیں وہ ان ضرورتوں سے بے نیاز ہو کر ان کے ان کو ایسی ان کی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ اطاعت میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں اور ان کو مسئلہ نہیں بناتے ان کو یہ ضرورتیں اور مسئلے اللہ اکبر دیکھیں نا آج آج کے دور میں جو دنیا میں مسائل ہے اور جن کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے حقوق کا مسئلہ یہ ضرورت ہے جی انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہیں یہ بنیادی حقوق ہیں اچھا جتنا اس میں شور مچایا جا رہا ہے نہ دنیا کی کبھی بنیادی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں نہ ان کے بنیادی حقوق کبھی ان کو ملے ہاں نہیں ملے لیکن جو لوگ ان چیزوں پر ضرورتوں اور حقوق ان ساری چیزوں پر اللہ کی اطاعت کو بلند و بالا سمجھ کر اس کے تابے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی قناعت عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے مسئلے بھی حل ہو جاتے نہ ان کا جناب یہ کہ جی ان کو ملا کچھ نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ جو اطاعت ہے نا یہ حل ہے ان سارے مسئلوں کا اس کے ساتھ بندہ مطمئن ہوتا ہے اس کے اندر کرات آتی ہے اور صرف اللہ کی اطاعت کے ساتھ آتی ہے تو بنیادی ضروریات بنیادی حقوق ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم اور حس حکم کی اطاعت یہ حاوی ہونی چاہیے یہ ایمان کا اصل تقاضا ہے کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر بہت اہم بات ہے بھائی انسان کی ضرورت ہے نا پیاس سفر میں ہے پیاس لگی ہوئی ہے ادھر اسی پیاس کو امتحان کی بنیاد بنا دیا اس اب اللہ کو نہیں پتا کہ یہ مریں گے یا بچیں گے یہ اس پیاس سے مر جائیں گے یا بچ جائیں گے کیا اللہ کو نہیں پتا پتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ امتحان بناتا ہے اس کا مطلب ہے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کچھ نہ بھی پیا انہوں نے تو نہیں مریں گے ہاں, ہاں. تو جنہوں نے کنات کی سبحان اللہ دیکھ لو وہ کامیاب ہو گئے ہاں اور جنہوں نے حکم کی نافرمانی کی وہ اچھا پھر بالکل حقیق جس طرح ان کا حال تھا نا جو ابن عباس کہتے ہیں جنہوں نے پانی پیا پینے کے بعد ان کو جناب ایسی اشتہا بڑی ایسی بھڑکی لگی کہ وہ پیتے چلے گئے پیٹ پھٹ گئے لیکن پیاس نہیں ختم ہوئی حتیٰ کہ وہ چلنے سے ہی عاجد گئے یہی حال ہوتا ہے آج کل بھی جتنا ہے نا یہ شور مچا رہے ہیں ضروریات حقوق یہ کھاتے رہتے کھاتے رہتے کر لیتے ہیں اپنا سمجھا گیا یہ اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آج کا لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں بھوکا کوئی نہیں مر رہا آج کا مسئلہ سیاست کہتی ہے کہ ملتا نہیں ہے کچھ نہیں ملتا لوگ بھوکے ہیں جی دنیا ضرورت مند ہے جی یہ ہے جی وہ ہے جی سیاست یہ کہتی ہے اور طب دنیا میں کیا کہتی ہے لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے نہیں مر رہے ان کا کھانا بند کرو تاکہ بچ جائیں سمجھ گئی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں پر سبحان اللہ ہمارے پاس ان ساری چیزوں پر حاوی اللہ کی شریعت ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی شریعت ہے جس نے ہمیں بنایا جس نے انسانوں کو بنایا جن سے جو وہ ان کی ضرورتوں سے سب سے زیادہ واقف اس کے حکم کی اطاعت پر ہی مسئلے حل ہوں گے سمجھا گئی ہے وہ وہی وہ کامیاب ہوں گے اور یہ شور مچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر اور حقیقت میں یہ چیز امتحان کے لیے ہے اور آج بھی اس کی اسی کے اندر امتحان ہے مسلمان ملکوں معاشروں حکومتوں کا بھی اسی کے اندر امتحان ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اپنی ضروریات اور حقوق اور نظاموں کے تابع ہو کر اللہ کے حکم کو رد کرتے ہیں یہ حکموں کو اللہ کے حکم کو رد کرنے والے کبھی مسئلہ حل نہیں کر سکے مسئلہ حل ہوگا اللہ کے حکم کی اطاعت کے ساتھ تبھی سیر ہوں گے معاملات صحیح ہوں گے ورنہ خواہشیں بڑھتی جائیں گی ہاں جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے مطلب یہ ان, ان کا ان کا کوئی یہ محدود سلسلہ تو ہے ہی نہیں نا یہ تو بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا اللہ اکبر تو جنہوں نے اللہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ صرف ایک چلو پیا وہ مطمئن ہو گئے سفر میں چلنے کے قابل ہو گئے فشربو منہ اللہ کلی المن فرمایا اکثر انہیں پی لیا جس چیز سے روکا تھا اللہ کلی منہم بگر مگر بہت تھوڑے ان میں سے باقی رہ گئے ابن کثیر نے لکھا ہے باقی دوسرے مفسرین نے تبری نے دوسرے مفسری نے کہ جب چلے تھے تو تقریب ان کی تعداد اسی ہزار تھی اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ نکلے تھے جہاد جہاد, جہاد یہ ایک مطلب دنیا میں عزت شہرت کا باعث بھی تو ہے نا جی تو یہ تو نعرے تو بہت لگا لیتے ہیں تو نارے لگاتے لگاتے اتنی دنیا نکل پڑی جہاد کے لیے لیکن جب امتحان آیا تو سارے ہی ناکام ہو گئے اللہ قلیل لمن بہت تھوڑے سے باقی رہ گئے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے برا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ تعداد صرف تین سو سے کچھ اوپر رہ گئی یہ وہی تعداد تھی جو بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی اتنی تعداد میں ہی لوگ تالود کے ساتھ رہ گئے اور باقی سارے امتحان میں فیل ہو کے ناکام ہو کے ہاں جی وہ پیچھے پیچھے رہ گئے اور یہ تین سو سے کچھ اوپر تین سو تیرہ معروف ہے تو یہ تین سو سے کچھ اوپر تعداد ان کی رہ گئی اور وہ بدری صحابہ کے برابر تعداد تھی اللہ اکبر فلما جا بدہ ہوبا ولدینہ آ جب تالوت نے اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ہاں جی جنہوں نے اللہ کا حکم مان لیا تھا ہاں جی اطاط کر لی تھی وہ وہ پھر دریا کو عبور کر گئے باقی رہ گئے درمیان میں سارے پیچھے ہی رہ گئے سمجھا کہ جب وہ عبور کر گئے آگے پہنچے میدان کا میں آمنا سامنا ہوا تو پھر اس کے اندر بھی کچھ جو کچے ایمان والے تھے کہنے لگے لاتوقۃ الن بھ جالوتا و جلود بھائی اتنے چلے تھے اتنا سامان لے کے چلے تھے اب تو تھوڑے سے رہ گئے تالوت کے کے پاس تو لشکری بہت بڑا ہے اس کے پاس تو قوت ہی بہت زیادہ ہے اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں لوگ بہت زیادہ ہیں تو ہم کیسے لڑ سکیں گے ہم میں تو طاقت نہیں ہے ان کے خلاف لڑنے کی ہم تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور تعداد بھی سامان بھی سب کچھ تھوڑا ہے تو ہم نہیں لڑ سکیں گے لیکن جو پختہ ایمان والے تھے اللہ اکبر قال الدین یزنور النّم ملاق اللہ جن کو جن کا ایمان تھا یقین تھا جو شہادتوں کے طالب تھے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے تھے اس امید پر جہاد کے لیے نکلے تھے کہ ہم ایمان کی حالت میں شہادت کی موتیں پا کر اللہ تعالیٰ سے ملیں گے جو ان جذبوں سے نکلے تھے انہوں نے باقی سب لوگوں کو حوصلہ دیا سمجھایا یہ بات کہہ کر کیا کہا کم من قلیل قلیلت غلبت فطن کثیر عطم بزن اللہ کہ بھائی یہ قلت و کثرت یہ کامیابی یا ناکامی کا معیار نہیں ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بہت بڑی قوت پر اور بہت بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئے یہ ایسا ہوا نہیں ہے کیا تاریخ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں کیا یہ, یہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہیں تو یہ یہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں جالوت بڑی قوت کے ساتھ میدان کے اندر کھڑا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو پھر جو پختہ ایمان والے تھے اور کون کن کا کون تھے پختہ ایمان والے ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا یز الون ملاک اللہ جن کا اس بات پر یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملیں گے یعنی وہ اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں رکھتے تھے یہ ایمان کا اصل ہے مجاہدین کا جو ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے نا اور جس ایمان کے ساتھ وہ بڑی سے بڑی قوت سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتے ان کی یہ کیفیت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں رکھتے ہیں وہ شوق ان کو بے پرواہ کر دیتا ان ساری چیزوں سے ہر خوف ختم ہو جاتا ہے کوئی قوت وہ خاطر میں نہیں لاتے کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امود یعنی اس سے مراد شہادت بھی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو اللہ راضی ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو شہیدوں کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ شہید کو دیکھ کے مسکرائے گا اور فرمایا کہ جب اللہ ہی کسی کو دیکھ کے مسکرا دے پھر اس کا حساب کون لے گا اس کے لیے کون سی پریشانی باقی رہ گئی اللہ اکبر یہ مجاہدین کو یہ چیز ملتی ہے اللہ کی راہ میں شہادتوں کا شوق رکھنے والوں کو یہ اعزاز ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ سبحان اللہ تو یہ تھے وہ لوگ جو کہنے لگے ید الحملا اللہ ہے کہ بھئی جن کا جن کا ایمان یقین اس بار اس بات پر تھا کہ اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے یہ جہاد کا میدان سبحان اللہ شہادتوں کا میدان ہے ادھر شہید ہوئے ادھر اللہ سے ملاقات ہو جائے گی اور یہ اتنا شوق دل میں اتنی رغبت اور چاہت جو لے کر یہ یہ لے کر بڑھ رہے تھے انہوں نے ان کمزور لوگوں کو حوصلہ دے کر کہا من فئت قلیلت غلبت فعطن کثیرتم بزن اللہ بھائی اللہ کے حکم سے کامیابیاں ملتی ہیں قلت و کثرت کوئی معیار نہیں ہے اور تاریخ نے کتنی بار ثابت کیا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ بڑی بڑی قدبتوں پر غالب آ یعنی ہمیشہ سے یہ چیز موجود رہی ہے ہمارے جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جہاد شروع ہوا ہاں جی صحابہ کرام کے دور میں جو جہاد ہوا سلیبیوں کے مقابلے میں مسلمان تین ہزار تھے اور کافروں کی سلیبیوں کی تعداد کتنی تھی دو لاکھ دو لاکھ کے مقابلے میں ایک تو اللہ کے نبی کے دور میں تو معروف ہے نا کہ تین سو تھے تین سو سے کچھ زیادہ جس کو تین سو تیرہ عام طور پر کہتے ہیں اور مقابلے میں کتنے تھے ایک ہزار تھے ہاں جی اور ادھر اہد میں صرف سات سو تھے ان کی تعداد تین ہزار تھی ہاں جی تو یہ جو تعداد ہو ہمیشہ مسلمانوں کی تھوڑی رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اور خندق کے اندر یہی کیفیت ہے ادھر دس ہزار تھے ادھر تین ہزار تھے تو یہ تعداد لیکن صحابہ کے دور میں تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صرف تین ہزار مقابلے میں دو لاکھ اللہ تعالیٰ نے ان تین ہزار کی اتنی بڑی مدد کی کہ کیل کانڈے سے لیس یہ اتنا بڑا جو لشکر تھا ان کو بالکل مسلمانوں نے تباہ و برباد کر کے رکھا اللہ اکبر تو یہ تاریخ میں ہمیشہ ہی یہ باتیں ثابت ہوئی ہیں کمن فطن کلیل عطن غالابط فطن بے اللہ کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے بہت تھوڑی چھوٹی سی ایک جماعت بہت بڑی جماعت غالبائی کس طرح بے عزن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ تو کامیابی اللہ کے حکم سے اللہ کے عزن سے اللہ کی مدد سے اللہ کے فیصلے سے یہ چیزیں ملتی ہیں ہاں اگر بے عزن اللہ میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے اگر ناکامی کبھی دیکھنے کو ملے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے تو بندہ یہ سمجھے کہ میں صرف اپنی قلت تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کسی مشیت حکمت کی معاملے میں ایسا ہوا ہے اس میں مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے مجھے استغفار کرنا ہے تو اس کے اندر کیا اس کے اوپر غور کر کے کہ کوئی نافرمانی ہوئی ہوگی کوئی گناہ ہوا ہوگا اصلاح کی طرف متوجہ ہو کر لیکن جب یہ چیز ہوتی ہے تو بندہ پھر مایوس نہیں ہوتا ناکامی پر بھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ جب اصلاح کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے سمجھ آ گئی ہے تو بے اللہ جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے یہاں یہ جملہ کہ کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ اکبر قلت و کثرت سے نہیں ہوتی و اللہُمصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جی جب صبر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس شرط کو پورا کر دیں اس معیار کو پورا کر دیں اپنے ایمان اور اپنے صبر اور اپنی استقامت کا جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو ناکامی کا سوال ہی نہیں ہوتا ہاں جی ولما اور جب برازو نکلے وہ لے جالوتا جالوت کے لیے وجنود ہی اور اس کے لشکروں کے لیے یعنی پہلے تو یہ تبصرے ہو رہے تھے نا جب دیکھا اور جب تیاری کر کے میدان میں اترے آمنا سامنا ہوا تو کیا کہنے لگے کالو کہا انہوں نے ربنا اے اے رب ہمارے افرق علینا ڈال دے ہم پر صبرن صبر و سب اور مضبوط کر دے ہمارے قدموں کو ون سر ناعلق کافرین اور مدد کر ہماری کافروں کے خلاف یعنی جب وہ جو بہت پختہ ایمان والے شہادتوں کا شوق رکھنے والے اللہ کی ملاقات کی امید رکھ کر میدانوں میں اترنے والوں نے باقی جو کمزور تھے ان کو بھی حوصلہ دیا اور تیار کر لیا اور یہ سارے اکٹھے ہو کر جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں میدان کے اندر اترے تو کیا کہا انہوں نے ربنا افرغ علینا صبرن یا اللہ ہم پر صبر ڈال دے صبر کی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر اس وقت ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے یعنی افریق افریق یعنی فارغ کیا مطلب ایک بھرا ہوا ٹب ہو پانی کا اور سارا اوپر ڈال دیا جائے یعنی برتن فارغ ہو گیا اتنی زیادہ ہمیں اس وقت صبر کی ضرورت ہے یہ کہنا ہے کہ یہ صبر کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں اتنی بڑی قوت سامنے ہے تو اے اللہ صبر ہمیں دے دے صبر کی توفیق دے دے صبر کا معنی استقامت ہے ہاں جی کہ ہمارے دل مضبوط رہیں ہم پیچھے نہ ہٹیں ہاں جی وہ سب تقدہ اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے قدم مضبوط ہوتے ہی صبر کے ساتھ ہے جس کو جس کے پاس صبر نہ ہو چاہے اس کے پاس کتنی قوتوں وسائلوں فوج ہو اور وہ صبر و استقامت کی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمانی قوت ہوتی ہے جب وہ چیز موجود نہ ہو تو بڑی بڑی قوتیں صبری کا مظاہرہ کر کے میدان چھوڑنے پر باگ مجبور ہو جاتی سمجھ نا تو ثابت قدمی ملتی ہی صبر کے ساتھ اللہ اکبر صبر کا مانا کہ بندہ ہر قسم کا کے حالات کا سامنا کرنے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے زخم لگیں گے تیار ہے جان جائے گی تیار ہے مال نہیں بچے گا تیار ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی بات ہو سکتی ہے حتیٰ کہ حزیمت ہو سکتی ہے بندہ میدان کے اندر ہر چیز کے لیے تیار ہو اس کیفیت کو کہتے ہیں صبر یہ ہے صبر تو کیا کہا انہوں نے یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما دے یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے و سب تقدام صبر کے ساتھ دل مضبوط ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ پھر قدم مضبوط ہوتے جب انسان کا دل مضبوط ہو تو پھر قدم بھی مضبوط رہتے ہیں جس کا دل مضبوط نہ رہے اس کے قدم بھی مضبوط نہیں رہتے اللہ اکبر ونصرنا علی القوم کافرین اور ہمیں کافروں کے خلاف یا اللہ ہماری مدد فرما ہم تیرے لیے نکلے ہیں تیرے دین کی عظمت کے لیے ہم مسلمان ہیں تیرے ہیں اور یہ تیرے دشمن ہیں یا اللہ تو ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ایسا ایسا مار کا ہو تو بندہ اپنے وسائل پر اعتماد نہ کرے اپنی تعداد پر اعتماد نہ کرے وہ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کی مدد پر اعتماد رکھے ہر وقت کوشش اس بات کی کرے کہ اللہ کی مدد مجھے حاصل ہو جائے جہاد میں کرنے کے جو کام ہیں ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے اللہ کی مدد کے حصول کے جو وسائل ہیں سرائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول ضوابط مقرر کر دیے ان تنصر اللہ ینصرکم جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا وَلّہ مصوبری تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی مدد کے لیے کچھ ضوابط مقرر کر دیے ہیں وہ ان ضوابط کو پورا کرنا یہ ہے اصل ذمہ داری تو جب مجاہدین یہ چیزیں اپنی طرف سے پوری کر دیتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کامیابی یقینی ہوتی ہے تو دعا ضروری ہے دعا بہت ضروری ہے اذا لقی تم فعطن فسب تو وز کہ جب تم مقابلے میں کھڑے ہو دشمن کے تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو ذکر سے مراد دعا بھی ہے دعا سب سے بڑا ذکر ہے اللہ اکبر تو وسائل پر اعتماد نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کی کوشش کرنی ہے اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر تعداد چاہے کتنی ہو وسائل کتنے ہوں و یوما حنین از آ جبت فلم کثرت کم فلم تمہیں یاد ہے حنین کا دن جب تمہاری تعداد زیادہ تھی تمہارے دشمن کی تعداد تھوڑی تھی تمہارے پاس وسائل زیادہ تھے ان کے پاس تھوڑے تھے اور پھر حوصلے بھی تمہارے بڑے بلند تھے یہ حنین کب ہوئی ہے مکہ فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکہ فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ لشکر کی تعداد کتنی تھی دس ہزار دس ہزار تو مدینے سے آئے تھے اور پھر دو ہزار مکے سے ساتھ شامل ہو گئے فتح مکہ کے بعد دو ہزار مزید شامل ہو گئے ہو گئے بارہ ہزار, بارہ ہزار تو بارہ ہزار کا عدد یہ زیادہ سے زیادہ عدد ہے یہ چھوٹا عدد نہیں ہے مجاہدین کے اعتبار سے اللہ اکبر ایک حدیث میں آتا ہے کہ بارہ ہزار کی تعداد جب مجاہدین کی مخلص مجاہدین کی ہو تو وہ قلت تعداد کی وجہ سے کبھی شکست نہیں کھائیں گے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بارہ ہزار کی مجاہدین کی مخلصین کی تعداد ہوگی تو عدد کا یہ اعتبار اتنا مضبوط ہے کہ قلت تعداد کی وجہ سے اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے اور یہاں وجہ کیا تھی یوما ہنعین عز آ جبد اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہیں حزیمت کیوں اٹھانا پڑی کہ تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ جس دن ہم تھوڑے تھے اس دن تو دیکھو ہمیں کتنی بڑی کامیابی ملی آج تو ہمارے پاس تعداد ہی بہت ہے از آ جبد تمہاری کثرت نے تمہیں اس گمان میں مبتلا کر دیا تمہیں اس کے اندر فریفتا ہو گئے اور کہ جی ہماری تعداد بہت ہے فلم تو نے انکم تو اس تعداد نے پھر تمہیں نہیں بچایا یہ جو تم سمجھتے تھے نا کہ مقابلے میں آئی ہی کچھ نہیں فلم فرمایا کہ یہ تعداد تمہارے کام نہ آئی فلم تو نے ان جو وسائل لے کے چلے تھے وہ تمہارے کام نہیں آئے اور اتنا بڑا حوصلہ لے کے آئے تھے کہ مکہ فتح کر کیا ہے مکہ فتح کرنا کوئی معمولی چیز تھی مکہ فتح کرنے کے بعد تو پورے عالم عرب کو یہ پیغام دینا تھا کہ اب مدینہ سے مسلمانوں کے لشکر جو نکلے ہیں ان کا مقابلہ خطہ عرب میں کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں فتح مکہ کے بعد یہ پیغام تھا پورے عالم عرب کو کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی لیکن اس کے فوراً بعد حنین کے اندر جو مارکہ ہوا اس میں تعداد بھی اتنی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سمی تم مدبری بھاگ نکلے تم بھاگ نکلے تم سب میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تم اس وقت کیا کرو یہ کیفیت مسلمانوں کی بن گئی پھر ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا انہوں نے توبہ کی جب توبہ کی پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نادل ہو گئی مدد نادل ہو گئی اور معاملہ ٹھیک ہو گیا ہاں پھر اسی حنین سے ہی بہت بڑی غنیمتیں ملیں بہت بڑی کامیابی ملی تو سب کچھ ملا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے سمجھاتا ہے کہ تعداد کوئی چیز نہیں وسائل کوئی چیز نہیں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ کے ساتھ مخلص رہنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ تعداد زیادہ ہو تھوڑی ہو مسلمان مجاہدین تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ کی مدد کے ساتھ ہے سمجھا یہ یہ بات یہاں سمجھائی فضم بے عزن اللہ بس شکست دے دی انہوں نے یعنی ایمان والوں نے مسلمانوں نے ان کو جو دشمن تھے ان کو شکست دے دی بے اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اذن کے ساتھ ان کو شکست دے دی و قطع داود و جالوتا اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو داود علیہ السلاۃ وسلام نے جالوت کو قتل کر دیا وہ آطا اللہ الملکا اور دے دیا اس کو یعنی داود علیہ السلام کو اللہ نے آطا اللہ الملکا ملک دے دیا یعنی بادشاہی دے دی وال اور حکمت دے دی یعنی نبوت دے دی اور سکھا دیا ان کو مما اچھی سے یشا جو اللہ چاہتا تھا دفع باس اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بادہ بے باز بعض کو باز کے ساتھ الارض تو برباد ہو جاتی زمین یقیناً تباہ ہو جاتی زمین ولا کن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل بڑے فضل والا ہے العالمین جہانوں پر ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی تعداد تھوڑی تھی جالوت بڑی قوت کے ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اللہ کی اذن کے ساتھ انہوں نے یہ مار کا مسلمانوں نے فتح کر لیا تالوت کی کمان میں جو جہاد ہوا بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی فہض یعنی کافروں کو شکست ہو گئی حاضم حضیمت سے حضیمت کا معنی شکست اللہ اکبر تو ایک ہوتی ہے ناکامی ایک ہوتی ہے حزیمت حزیمت بہت بڑی ناکامی کو کہتے ہیں اور یہ بڑی ناکامی جو ہے نا ہمیشہ جنگوں کے اندر ہوتی ہے قوموں کو کہ وہ سنبھل نہیں پاتیں پھر وہ بلکہ ان کو اپنے آپ کو باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ان کی معیشت باقی نہیں رہتی ان کے وقار باقی نہیں رہتا ان کی عزتیں باقی نہیں رہتیں شکست خوردہ قوموں کی عورتوں کی عصمتیں باقی نہیں رہتیں ان کے کاروبار باقی نہیں رہتے ان ساری چیزوں کو حزیمت کہتے ہیں سمجھا گئی اور یہ حزیمت کافروں کو ہمیشہ ملتی ہے جب مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور جب یہ مسلمان جہاد نہیں کرتے تو یہ سب کچھ مسلمانوں کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے اور مسلمان اپنی اپنے وقار کو کھو بیٹھتے ہیں اپنی سیاست اپنی معیشت کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو پھر مسلمان اس حالت میں اس غلامی کے اندر مجبور ہو جاتے ہیں حضیمت ان کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں جب جہاد کرو گے تو ہر ہمیشہ ہی تمہیں اس کے ساتھ عزت ملے گی اور اگر جہاد کو چھوڑو گے ہین و الجہاد تو پھر کیا ہوگا ہاں تو یہ ذلت ملے گی ہمیشہ یہ کیفیت ہوگی مسلمانوں کے جہاد مسلمانوں کی ذلت اور حزیمت کا باعث ہے اکبر اور اس ذلت سے بچنے کا رستہ جہاد ہے جب مسلمان جہاد کریں گے تو حزیمت کافروں کے لیے ہوگی ذلت کافروں کے لیے ہوگی مقداد بن اسود والی جو حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہر گھر اور ہر خیمے میں داخل ہو جائے گا کس طرح بعز عزیز اور ذل ذلیل ہاں جی بعز عزیز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اسلام غالب ہو کر دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے گا اور ب ب ب ذل ذلیل کافروں کو ذلتیں ملیں گی کافر ذلیل ہوں گے مسلمان عزت مند ہوں گے اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر گھر اور ہر خیمے کے اندر اسلام کو پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ہر گھر اور ہر خیمے اور ہر علاقے میں اسلام کے پہنچنے کا رستہ اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اس طریقے کی بنیاد بتایا ہے مسلمانوں کو عزت ملے گی غلبہ ملے گا اور کافروں کو ذلتیں ملیں گی اور ان دونوں کا تعلق جہاد سے ہے گویا کہ جہاد اسلام کی دعوت کا وہ مؤثر وسیلہ ہے جس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا سمجھ آ گئی یہ بات ہاں اللہ اکبر وقات داود و جالوتا تو داود علیہ السلام نے اس مارکے کے اندر جالوت کو قتل کر دیا ابن کثیر نے تو وہ ساری کیفیت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ایک غلیل تھی جالوت پورے لوہے کے اندر یعنی اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی صرف آنکھ اس کی ننگی تھی آنکھ یہ اتنا اتنی جگہ اس کی ننگی تھی تو داود علیہ السلام کا نشانہ اتنا شاندار تھا کہ انہوں نے غلیل کے ساتھ نشانہ لے کر آنکھ کے اوپر ہی مارا اسی سے اس کا دماغ پھٹ گیا ہاں جی اس کا مطلب کیا ہے یہ نشانہ بڑا صحیح ہونا چاہیے مجاہدین کی شان یہ ہے کہ نشانہ بڑا صحیح ہونا چاہیے یہاں یہ دعوت ہے اللہ اکبر بہرحال انہوں نے یہ بیان کیا باقی تفسیروں نے بھی کمالات کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو واضح کیا وہ یہ ہے کہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا کس طرح کیا اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال جو کچھ ہے وہ تو اشارہ میں نے آپ کو بتا دیا وطا اللہ الملکمتا شاہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر داود علیہ السلاۃ وسلام کو کیا کچھ عطا فرمایا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہاں جی اللہ الملک داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرما دیا بادشاہ بنا دیا اس سے بڑی واضح یہ نص سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو حکومت جہاد سے ملتی ہے اور کوئی صحیح اسلامی حکومت کا ہے ہی نہیں سمجھا گئی ہے کہ جہاد سے اللہ تعالیٰ ملک دیتا ہے تو داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا ملک دے دیا حکمتہ اور حکمت دے دی حکمت سے مراد نبوت ہے وہ اللہ مہو مما یشاہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارتیں بھی ان کو دے دیں داود علیہ السلام نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ نے تین انعامات ذکر کیے کہ اس جہاد کی برکت سے ہم نے ان کو تین نعمتیں دی نمبر ایک کہ ان کو بادشاہ بنایا نمبر دو ان کو حکمت یعنی نبوت سے نوازا نمبر تین وہ علامہ یشاہ ان کو بہت کچھ بنانے کی صلاحیتیں دی اللہ کم یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا دابود علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ جنگی جہادی سامان تیار کرتے تھے زریں تیار کرتے تھے علم نہ ہو سنعت لبوس اللہ ہاں جی تو جہادی سامان تیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں جہاد کے اندر تو گویا کے جو جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے تو مسلمان مار کھا رہے ہیں ان غلامیوں کی وجہ سے اگر سچی بات ہے یہ جہاد کریں اور اپنے وسائل صحیح معنوں میں دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے استعمال کریں تو بہت تھوڑی دیر کے بعد معیشت بھی دنیا کا نظام ہر چیز ٹیکنالوجی جس کا بڑی شہرت ہے ہر چیز اس جہاد کی برکشیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگی سمجھ آ اللہ اکبر ولا دفا صبحم باز اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کا بعض کے ساتھ لفا سدات تو برباد ہو جاتی زمین کیا مطلب کہ بعض قوم میں طاقت قوت حکومت کے نشے میں بڑا ظلم کرتی ہیں بڑا فساد کرتی ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں قوتیں تیار کرتی ہیں اپنا حکم چلاتی ہیں اللہ کی زمین پر بیٹھ کر اللہ کی بغاوتیں کرتی ہیں اور اللہ کے باغی دنیا میں قتل و غارت گری کرتے ہیں دنیا میں حقوق کے مسئلے کھڑے کرتے ہیں جو اللہ کا باغی ہے وہ ظلم ہی کرے گا وہ انسانوں پر بھی ظلم ہی کرے گا ہاں دیکھو نا آج یہ مغرب بڑا جمہوریت پسند اور حقوق انسانی کا علم بردار بنا ہوا ہے لیکن ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ان ظالموں نے ہی کیا ہے نا ایٹم بم انہوں نے بنائے ہیں وہ جو اس ایٹم بم سے بھی بڑی صلاحیتیں کہ ساری دنیا کے اندر تباہی پھیلا دیں یعنی سب کچھ انہوں نے بنایا اور بہت دنیا کے اندر ظلم کیا فساد کیا قتل کیا جہاں یہ جاتے ہیں دیکھ لو پندرہ لاکھ روس نے صرف افغانستان میں شہید کیے تھے سات لاکھ سے زیادہ امریکیوں نے نیٹو نے افغانستان میں شہید کیے مسلمان اور عراق کے اندر تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے تو یہ تعداد دنیا میں مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا قتل کیا ہو کسی علاقے میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے لیکن دیکھ لو یہ پھر بھی علم بردار ہے پھر بھی امن و سلامتی کے علم بردار ہیں یہ یہ ہے میڈیا کے کمالات یہ میڈیا کے کمالات کہ یہ یہ آہستہ آہستہ چھا رہے ہیں یہ میڈیا پر بھی چھا جائیں گے ان کو ڈر ہے اس بات کا پریشان ہے اللہ اکبر تو یہ میڈیا کے کمالات کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا دھوکا اور اتنا بڑا ظلم دنیا کے اندر قائم کر رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا خاتمہ کس طرح کرتے ہیں ایک قوت کے مقابلے میں دوسری قوت کو کھڑا کر دیتے ہیں ولا دف اللہ بادم بے باز ایک قوت کے مقابلے میں دوسری قوت کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے اس ظلم کرنے والی اور فساد کرنے والی قوت کا خاتمہ کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ساری زمین تباہ ہو جائے زمین پر انسان نہ بچے کچھ نہ بچے یہ ظلم کرنے والی طبیعتیں قوموں کی اقتدار کے نشے میں آ کر یہ اتنا ظلم کریں کہ کچھ نہ بچے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین ہماری ہے ہم اس کو بچاتے ہیں کہ ان ظالموں کے مقابلے میں ایک قوت کھڑی کر دیتے ہیں یہ تو عمومی معنی ہے لیکن اس کا خاص معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کی بدمست قوتوں کو ظلم اور قتل کرنے والی فساد اور تباہی پھیلانے والی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم جہاد کو میدان میں لاتے ہیں اور مجاہدین کے ذریعے دنیا کا فساد ہم ختم کرتے ہیں یہ معنی اس کا مراد معنی اصل میں یہ ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں مسلمانوں کو اگر فساد ختم کرنا چاہتے ہو دنیا کے اندر قتل و غارت گری ختم کرنا چاہتے ہو حقوق کا غصب ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے جہاد کرو اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ جہاد کا رکھا ہے کہ جس کے ذریعے دنیا سے ظلم اور فساد مٹے گا یہ دعوت دی جا رہی اگر ایسا نہیں ہوگا تو دنیا نہیں بچے گی فساد تم فساد ہی فساد برپا ہو جائے گا ولا کن اللہ حضو فضل اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اپنے جہانوں پر جہاد کو اس قوت کو کھڑا کر کے دنیا کے اندر بدمست کفر کی قوت کو ختم کرنے والا جہاد اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا فضل قرار دیا ہے بلاکن اللہ زو فضل العالمین اللہ تعالیٰ فضل والا ہے جہانوں پر یہ جہانوں پر اللہ کا احسان ہے کافروں پر اللہ کا احسان ہے ہر سطح پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جہاد کے جذبے جہاد کا رستہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تباہی سے بچایا ہے فساد سے بچایا ہے جی کافر بھی بچ جاتے ہیں مسلمان تو بچتے ہی بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے جہاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اللہ اکبر جس کو یہ دہشت گردی قرار دے رہے ہیں اللہ اسی کو فضل قرار دے رہا ہے تل کا یا تو اللہ نت کا بالحق یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں نشانیاں ہیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ اے نبی یہ حقائق ہم کو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ تاریخی حقائق تاریخی شواہد یہ جالود تالود کا قصہ بیان کیا ہے ایسے بڑے بڑے قصے بیان کیے ہیں دنیا کے اندر جن کے ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں دنیا کے اندر کفر کی قوتیں ٹوٹی ہیں اور اسلام دنیا میں غالب آیا ہے اے نبی ہم آپ کو یہ واقعات یہ حقائق یہ شواہد یہ یہ نشانیاں ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں بالکل حق کے ساتھ سچی باتیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی امت کی ذہن سازیاں ہو جائیں اور وہ ان حقائق کو تسلیم کر لیں و ان من المرسلین اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ اکبر ہم آپ کو یہ تاریخی حقائق بیان کر رہے ہیں نشانیاں آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں آپ اپنی امت کے سامنے یہ واضح کریں گے اور ان نشانیوں کے ساتھ تربیت لے لے کر آپ کی امت سبحان اللہ ان حقائق کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا سے فساد مٹائے گی اور یہی یہی حقانیت کا ثبوت ہوگا